السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں name is شہزاد انصر I have uh, 24 year experience of business and uh, handling the related fields. فیلڈس subject میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اٹس ایس ایم ای مینجمنٹ یو نو اسٹینڈس فار اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز مینجمنٹ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں چند گزارشات ہیں جو آپ سے کرنا ضروری اس لیکچر سے پہلے میں نے آپ کے مختلف کیمپسز وزٹ کیے، اسٹوڈینٹ سے ملا ان سے ڈائلاگز کیے اور انہیں میں نے یہ بتایا کہ جی آپ کو کیا ڈفیکلٹیز ہیں یا آپ کو کیا آسانیاں ہیں ان لیکچرز کے بارے میں تو جو سب سے زیادہ چیز مجھے محسوس ہوئی اور جو میرے تک کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ چونکہ ایک بائی لینگویل لینگویج ہے بائی لینگویل سوری لیکچر ہے تو اس میں ہمیں زیادہ تر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اردو ہمیں سمجھانے کے لیے بولی جاتی ہے اور انگلش ہمیں جو سٹڈی ہے اور ٹرمینالوجی ہے اس کے لیے پڑھائی جاتی ہے تو میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ بے شک ایسا ہی ہے لیکن آپ اپنی جو ذخیرہ الفاظ ہے انگلش کا اس کو بڑھاتے رہیں اور اپنی ٹرمینالوجیز کو زیادہ سے زیادہ فعال بناتے رہیں تاکہ آپ کا جو مین کورس ہے اور آپ کی جو ریفرنس بکس ہیں اس کو سٹڈی کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہ ہو تو آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو اس میں چیز پڑھیں گے وہی یہ ہم پڑھیں گے کہ جو اسمال بزنس ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کہاں سے اس کا اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے اور کہاں پہ, پہ پھر یہ جو ہے یہ جا کے اس موجودہ صورتحال تک آتا ہے تو جب ہم اسمال بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر پچھلے زمانے کی طرف دیکھیں تو تقریباً چار ہزار سال پہلے ہمیں ایک جو ثبوت ملتا ہے ایک تحریر کی صورت میں وہ یہ ملتا ہے کہ ایک بینک نے ایک چھوٹے کاروبار کے لیے کسی کو لون دیا اس نے وہ کاروبار کیا اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ کامیابی کے بعد وہ لون بینک کو واپس کر دیا یہ میں اس کر رہا ہوں تقریباً چار ہزار سال پہلے کی اس کے بعد کمنگ ایئرز میں اربینس رومنز، گریکس بابلانس ان سب جو سولہ تھی ان میں جو سمال بزنس ہے یہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا رہا ہے یعنی اس کی حیثیت کو ہم کسی جگہ پہ بھی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ہر چیز کا جو ریفرنس ملتا ہے ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے اور ہم اس کی جو اویلویشن ہے وہ ہسٹری سے کرتے ہیں اور ہسٹری ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا یہ چیز کس زمانے میں کتنی فعال تھی یا یہ چیز کس زمانے میں کتنی کمزور یا طاقتور تھی تو چلیے دیکھیں کہ ہسٹری اس بارے میں کیا کہتی ہے جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم رابی جو کہ بابے کا بادشاہ تھا اس نے سب سے پہلے اس کو ایک قانون کی شکل دی اور اسمال بزنس کو ایک لیگل انٹیٹی کی صورت دی اس زمانے میں چونکہ جو بیسس تھے اسمال بزنس کے وہ عام گھریلو سنتیں اور لوگوں کے استعمال کی چیزیں تھیں اس لیے کچھ لوگوں نے اس میں چیٹنگ شروع کر دی اور زیادہ ہائی پرائس چارج کر کے کم کوالٹی کی چیزیں لوگوں کو دینی شروع کر دی تو ہمور آبی دا کنگ آف بابلان ہی انٹروڈیوس first 300 تھری ہنڈریڈ بزنس لاس ٹو پروٹیکٹ دا پیپل فرام دیز پیپل دوز پیپل ہر ناٹ ڈوئنگ right kind of job regarding the quality and charging the high price. یہ 300 قانون آج بھی موجود ہیں جو پیرس کے ایک میوزیم میں آ, تین سو ماربل کے کالمز کے اوپر کندا ہے میں آپ کی دلچسپی کے لئے اس میں صرف جو ایک قانون ہے اس کو آ, آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اس وقت بھی اس کا آ, جو تھا ہمورابی کا جو آ, ذہنی آ, جو تھا آ, سطح تھی وہ کتنی آ, اچھی تھی آ, آ, لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ, یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے اپنا مکان بنانے کے لیے کہتا ہے اور وہ آدمی جو مکان بناتا ہے وہ قیمت لے کے ایک غلط میٹریل استعمال کر کے ایک غلط مکان بناتا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی نقصان جانی یا ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو کہ جس نے یہ کام کیا ہے سزائے موت کا مستحق ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہ چیز یہ بزنس یہ سمال بزنس یہ لاس یہ کارپوریٹ افیئرس یہ کارپوریٹ لاس اسی طرح کسی نہ کسی فارم میں موجود تھے لیکن بدقسمتی سے جو ہسٹریئنز ہیں انہوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیارت سے زیادہ جو چیزیں ملتی ہیں اپنی ہسٹری میں وہ جنگوں کے بارے میں ملتی ہیں کیونکہ جنگوں کا ذکر زیادہ ہے اس لیے ہمیں اسمال بزنس یا میڈیم سائز بزنس اگنورڈ ملتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ چاہے وہ رومن فلاسفی ہو چاہے وہ میتھولوجی ہو چاہے وہ گریک فلاسفی ہو چاہے وہ بیسک سائنسز ہوں یہ سارے چیزیں جو ترویج انہوں نے پائی ہے دنیا میں پھیلی ہیں جو اسپریڈ ہوئی ہیں اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ اسمال بزنس کے لیے دا کاربنز دے ٹریولڈ فرام ون پلیس ٹو این اینڈ دین اسپریڈڈ دا لاس دی فیلوسفیز رلیجنز میتھولوجیز اینڈ دیٹس ہاؤ دے ہیلپڈ دی سیولاشنز اینڈ لرننگ واز سپریڈ فرام ون کانٹینٹ ٹو ادر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بر صغیر کا خطہ ہے اس میں یہ ہمیں کب ہسٹری ملتی ہے بدقسمتی سے بر صغیر میں جو ہمارا سلسلہ بنتا ہے کاروبار کا اس میں دو چیزوں کا خیال بڑی عجیب طریقے سے رکھا گیا ہے یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں میں غیر منقسم پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی کاروبار جو ہے اسمال انڈسٹریز کو پرانے زمانے میں ایک کاٹج انڈسٹری کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا یعنی گھریلو صنعت اور چھوٹی انڈسٹری کو ایک ہی درجے میں رکھا گیا اس کی شاید وجہ یہ تھی بلکہ شاید نہیں یقیناً وجہ یہ تھی کہ جو سوسائٹی تھی اٹ واز ڈیسائڈ ڈیوائڈڈ ان ٹو سیگمنٹس اینڈ ای سیگمنٹ واز انڈیپینڈنٹ ان تو اس کو اپنے ضروریات پوری کرنے کے لئے جو گھریلو سنتیں تھی وہاں سے چیزیں میسر آ جاتی تھیں تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو تھی وہ ایک طرح سے رک گئی اور ہماری جو سنتیں تھیں وہ صرف گھریلو سنتوں تک ہی محدود رہیں۔ ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یورپ کے لوگ اس وقت کیا سوچ رہے تھے بائی فار دا ڈیفینیشن اینڈ فار یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیونٹی سکس میں جو ہمیں مارڈن اکانمی نظر آتی ہے وہ ایڈم سمتھ کی ہے ایڈم in his famous book wealth of the nations میں جس بزنس کا ذکر کرتا ہے وہ small بزنس ہے اور اس کو وہ بیک بون آف دا کنٹریز کرار دیتا ہے ہم جب اپنے خطے کی طرف آتے ہیں آئی مین انڈیوائڈ سب تو ہمیں سب سے پہلے جو تعریف ملتی ہے اس کی وہ ملتی ہے ہمیں 1936 میں 1936 میں ایک کمیشن بنا جس کو کہ نیشنل کمیٹی فار انڈسٹریز کہا جاتا ہے اور اس کمیشن نے مختلف قسم کی ڈیفینیشنز جو تھیں وہ uh, ملوج کی اس کمیشن کے پہلے جو سیکٹری جنرل تھے آ, ان کا نام مسٹر کے ٹی شاہ تھا اونلی پرسن ہٹ گورکرائزڈ دی اسمال انڈسٹری اینڈ کاٹیج انڈسٹری سیپریٹلی اینڈ ڈرا کلیئر لائن ٹ سپریٹ دی کوٹیج انڈسٹری فرام دی اسمال انڈسٹری اور میڈیم سائز انڈسٹری اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر کیٹی شاہ جو ہیں وہ سمال انڈسٹری کو کیسے انہوں نے ڈیفائن کیا اور کس طرح سے انہوں نے کاٹن انڈسٹری کو اور اس کے فرق کو واضح کیا تو اسٹوڈنٹس مسٹر کے شاہ کہتے ہیں کاٹن انڈسٹری از اے انڈسٹری وچ از رن بائی اے پرسن ان ہز اون ہوم ہی ورکس ود ہز اون ٹول یوزز ہز اون را مٹیریل and ود ایف نیڈس ٹو بی ہی آلویز ہائر دا فیملی ممبرس اور ریکویسٹ دا فیملی ممبرز ہی ڈونٹ ڈپینڈ اپان دا ایکسٹرنل ریسورسز اینڈ یوٹیلائز دا انٹرنل ریسورسز آف دا فیملی ٹو رن دزنس اور اسی اپنی پروڈکٹ کو وہ خود ہی مارکیٹ کر کے اپنی ہاؤس ہولڈ کا خرچ چلاتا ہے تو یہاں پہ آکے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو ایک کاٹج انڈسٹری ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ الہدہ کیا گیا ہے ایک سمال انڈسٹری سے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد سمال انڈسٹری کو نائنٹین فورٹی فور میں اور نائنٹین فورٹی میں یہ مختلف ایک کمیشنز نے جو کہ اگین این پی سی جس کا نام تھا انہوں نے مختلف حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے انہوں نے اس کو اپنے جو ہے درجہ بندی اس کی, کی تاکہ سمال انڈسٹریز کو ایک نام دیا جا سکے اس کھیت کے اندر تو اس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کیسے یہ ڈوین ہوئی تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے ڈوین کی انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کوئی مکینکل پار نہیں ہے اور کوئی ہائر لیبر نہیں ہے پہلی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ دیر از نو مکینکل پار اینڈ دیر از نو ہائر لیبر اس کے بعد جب ہم دوسری ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ نو مکینکل پار اینڈ ہائر لیبر فیور دین ٹین پرسنس یعنی کہ ہم نے مکینکل پار بھی کوئی یوز نہیں کی لیکن اگر لیبر کوئی ہائر کی ہے تو وہ دس بندوں سے کم بندوں کی کی ہے تیسری ڈیفینیشن جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں جی کہ نو مکینکل پار لیکن جو ہائر لیبر ہے مور دین ٹین پیپل تو اس کے بعد جو چوتھی ڈیفینیشن جس کی طرف وہ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکینکل پار یوز کی گئی انڈر ٹین برٹش ہاسپار لیکن کوئی ہائر لیبر نہیں لی گئی جب کوئی ہائر لیبر نہیں لی گئی تو نیچرلی انہوں نے زیادہ تر جو اکتفا کیا وہ مکینکل لیبر کے مکینکل پار uh, کے اوپر کیا جو کہ بلو ٹین برٹش ہاسپار تھی اگر ہم نیکسٹ ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو ڈیفینیشن نمبر تھری اور فور تھے وہ ہم اگر ان کا کمپیرزن کریں تو ہمیں وہ بہت چھوٹی انڈسٹریز لگتی ہیں یعنی اسمال انڈسٹریز لگتی ہیں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نمبر فائیو اور سکس پہ کیا ہے تو نمبر 5 پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میکینیکل پار جو ہے وہ انڈر ٹین ہاس ہے اور ہائر لیبر ہے یعنی اس میں ایک سیگمنٹ یہ آ گیا کہ مکینکل پار بھی یوز کی گئی اور جو تعداد تھی لیبر کی وہ بھی دس سے بڑھ گئی تو اگلا جو ہمارا آتا ہے سکس ڈیفینیشن وہ یہ آتی ہے جی کہ جناب مکینکل پار جو ہے وہ بھی دس برٹش ہاس سے زیادہ ہو گئی اور جو ہائر لیبر ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی یعنی اگر ہم اس کو اینالائز کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو تھری اور فور ہیں اگر غور سے دیکھیں تو یہ دونوں کیٹیگرائز ہوتی ہیں اسمال انڈسٹریز میں اور جو پانچ اور چھ ہیں یہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں ہماری میڈیم سائز انڈسٹریز میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت دنیا کے دوسرے ممالک جو تھے ان میں ڈیفینیشنز جو تھیں وہ کس طرح سے کی گئی سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے انگلینڈ ہے فرانس ہے تو وہاں پہ ان کو کیسے ڈیفائن کیا گیا امریکہ میں جو ڈیفینیشن کی گئی اسمال انڈسٹریز کی وہ یوں کی گئی کہ اینی انڈسٹری دیٹ ڈزنٹ ڈومینیٹڈ سیلف اینڈ اٹ ہیز ابر لیس دین ہنڈریڈ پیپل اٹس اے اسمال انڈسٹری انگلینڈ میں یہ کہا گیا جی اینی انڈسٹری دیٹ از رن بائی سونر بٹ اٹ ہیز ا ریگولر لیبر امپلوئڈ which is less than 200 people it's a small industry agar hum france to france ne isko mazid taqseem kiya mini micro or small mein unhone kaha less than 10 people is a micro more than 10 people then it's a small and then we if cross 35 laborers it's is a large small and then medium is مور دین ٹو ہنڈریڈ پیپل اگلی اپروچ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جاپان جس کو کہ آج کی دنیا میں لینڈ مارک کہا جاتا ہے ان دی ڈیولپمنٹ آف اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری انہوں نے کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا تو جاپانیز نے ایک بڑی ہی بیسک سی ڈیفینیشن بنا دی انہوں نے کہا جی کوئی ایسی کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ پچاس ملین جیپنیز جن سے زیادہ نہ ہو اور جس نے دو سو بندے ریگولرلی ایمپلائی کیے ہوں تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گی اسمال انڈسٹریز کی کیٹیگری میں سٹوڈنٹس آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف مالک میں مختلف ڈیفینیشنز بنائی اسی طرح ناروے میں جرمنی میں اسپین میں اور ہمارے مختلف ایشیائی ممالک نے اپنی قانونی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ڈیفینیشنز کو بنایا اب اس چیز اگر ہم غور سے ان ساری ڈیفینیشنز کو دیکھیں تو ایک چیز جو بڑی کلیئر ہوتی ہے ان ڈیفینیشنز میں یا ان،, ان،, ان،, ان،, ان تعریفوں میں جو ہم کرتے ہیں اسمال کی یا میڈیم انڈسٹریز کی کوئی بھی فیکٹر فکس نہیں ہے کہیں پہ لیبر کا فیکٹر چینج ہے اگر لیبر کا فیکٹر فکس ہے تو اس کے جو ایسٹس کی ویلیو ہے وہ چینج ہے تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی ڈیفنیشن جو ہے وہ بنائی جائے جو ایٹ لیسٹ ایک کمپریہینسو ڈیفنیشن ہو اور جو سمال کو آن ون ہینڈ اور میڈیم انڈسٹری کو آن ادر ہینڈ پوری طرح سے کور کرے تو اس سلسلے میں جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم دونوں کو میڈیم اور اسمال انڈسٹری کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اینی انڈسٹری دیٹ ہیز 2 ٹو 40 ملین روپیز ان دا پروڈکٹیو ایسٹس پروڈکٹیو ایسٹ میں یاد رکھیں کہ ہم لینڈ اور جو اس کی اوپر کنسٹرشن کی کاسٹ ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے اینڈ اٹ ہیز ورکر فرام 10 ٹو 99 نائن دا فال ان دا کیٹیگری آف میڈیم ٹو اسمال انڈسٹری ہم اس کو جب مزید آگے لے کے جاتے ہیں تو اسی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یعنی ایک small انڈسٹری اور ایک میڈیم انڈسٹری یہ ڈیفنیشن جو میں آپ سے ارض کرنے لگا ہوں یہ وہ ڈیفنیشن ہے جو موجودہ دور میں پاکستان کے اندر خصوصاً اس کو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے اس ڈیفنیشن میں ہم کیا کہتے ہیں اس ڈیفینیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر تو ہمارے ایسیٹس دو میلین سے لے کے اور بیس میلین تک ہیں اور ہمارے پاس جو ورکرز ہیں وہ تھرٹی سکس تک ہیں تو ٹھیک ہے یہ اسمال انڈسٹری ہے لیکن اگر ہمارے ورکر تھرٹی سکس سے تھر... نائنٹی نائن تک ہیں اور ہمارے ایسیٹس کی ویلو جو ہے میں اگین گزارش کر دوں کہ میں پروڈکٹیو ایسٹ کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر بلڈنگ اور لینڈ کی قیمت نہیں آتی تو ان کی اگر ویلو چار کروڑ روپئے تک یعنی چالیس ملین تک ہے اور جو کام کرنے والی لیبر ہے اس کی تعداد نائنٹی نائن تک ہے تو وہ میڈیم سائز انڈسٹری آئے گی تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہم جب بھی ڈیفینیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ویریئبلس چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز جو فکس رہی ہے اور جس کا ویریبل جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکا وہ کیا ہے وہ چیز ہے کہ جناب ہم جب پروڈکٹیو ایسیڈس کی بات کرتے ہیں تو پروڈک... پروڈکٹیو ایسیڈ جو ہیں وہ تقریباً اسمال انڈسٹری میں ایک خاص لیول پہ رہے ہیں آپ دیکھیں دو میلین کی رینج سے لے کے چالیس ملین کی رینج تک جو ایسٹس کی ایک لمٹ ہے وہ ایک بڑی چھوٹی سی لمٹ ہے جس کے اندر ایک چھوٹی انڈسٹری ہی چل سکتی ہے ہمارا اگلا سٹیپ جو اس میں ہے وہ یہ ہے جناب کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو سمال انڈسٹری ہے اس کے بیسک جو ہیں اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو آئیے یہ دیکھتے ہیں مختلف جو کانسپٹس آتے ہیں ہمارے پاس اسمال کے اس میں مسٹر uh, بامبیک جو ہیں uh, انہوں نے ہمیں کلیفرڈ بامبیک انہوں نے ہمیں جو کانسپٹ uh, دیا ہے اس کانسپٹ کے مطابق بڑی uh, انہوں نے اس کو uh, چار حصوں میں کیٹاگرائز کیا ہے ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایکٹیولی مینج بائی اسنر یعنی یہ جو انڈسٹی ہے یہ ہمیشہ جب بھی یہ مینج ہوگی اس کو اس کا اونر مینج کرے گا یہ uh, اس کو کوئی uh, ایک کارپوریٹ پورا ایک ٹیم مینج نہیں کرے گی بلکہ اس کو اس کا اندر مینج کرے گا دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انڈسٹری ہے یہ ہائیلی پرسنلائز ہے یعنی ایک خاندان کے اندر ہے ایک فیملی ہے جس کو رن کر رہی ہے ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہے اس میں کم سے کم انوالو ہوتا ہے تیسری بات جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لوکلائزڈ ہے ان ایریا آف آئی مین کہ یہ ایک خاص ایریا میں کام کرتی ہے سے اگر وہ سرامک میں کام کرتے ہیں تو وہ صرف ایک لوکلائزڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں اگر وہ سینٹری ویئر میں کام کرتے ہیں تو اگین دے آر ان اے لوکلائزڈ ایریا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی لوکلائز ہی ہے اور اگلی بات وہ جو کہتے ہیں کہ جی ریلیٹیولی یہ سمال ہیں ان کمپیرزن ود دا سیم انڈسٹری ان دیٹ فیلڈ مثلا میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ جیسے سینیٹری ویئر میں آپ لیں تو اگر ایک کارخانہ جو ہے وہ چالیس یا پچاس کروڑ روپئے کی لاگت سے بنا ہوا ہے تو اسی شہر میں آپ کو ایک اسمال انڈسٹری بھی ملے گی جو دس یا بیس لاکھ روپئے کی لاگت سے یا چالیس لاکھ روپئے کی لاگت سے بن کے بڑے اچھے ریزلٹس جو دے رہی ہے تو یہ ایک کریکٹر ہے اسمال انڈسٹری کا جو کہ بہت ہی اس کا پاورفل فیکٹر ہے کہ جناب یہ اپنی بڑی انڈسٹری کو بڑی انڈسٹری کو چھوٹی جگہ پہ آ کے اس کو کمپیٹ کر رہی ہے اسی لیے ماڈرن اکانومی میں اس کا رول بہت اہم ہے آخری بات جو مسٹر کلفٹ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنے انٹرنل ریسورسز پہ یہاں پہ ہم ایک بڑی واضح اگزامپل لیتے ہیں وہ ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ مثلا پاکستان میں ہماری جو انڈسٹریز ہیں سمال انڈسٹریز ہیں اگر ہم ان کا اسٹرکچر دیکھیں تو وہ اپنے انٹرنل ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اسپیشلی ورکنگ کیپیٹل کے لئے را مٹیریل کے لیے اور اپنی انویشن کے لئے یا ٹیکنالوجی کے لئے مثلا کوئی ایسا بہت کم سمال انڈسٹریز ہیں جو ڈائریکٹلی را میٹیریل دیتی ہیں نارملی وہ ڈپینڈ کرتی ہیں اپنے انٹرنل ریسورسز پہ کہ وہ کہیں سے اٹھا کے کریڈٹ پہ یا اپنے انٹرنلی کہیں سے ارینجمنٹ کر کے فیملی کی سیونگ سے وہ کچھ چیزیں خریدتی ہیں اس را مٹیریل کو استعمال کرتی ہیں اور اپنے انٹرنل ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں بجائے ایکسٹرنل ریسورسز استعمال کرنے تو یہاں پہ ایک ہمیں بڑا واضح فق نظر آتا ہے کہ جناب جو بڑی انڈسٹری ہے یہ ایکسٹرنل ریسورسز کو استعمال کرتی ہے جبکہ جو چھوٹی انڈسٹری یا میڈیم انڈسٹری ہے یہ اپنے انٹرنل ریسورسز کو استعمال کرتی ہے یعنی اس کی جو اورینٹیشن ہے یہ سیلف ڈیپینڈنسی کی طرف زیادہ ہے اور یہی شاید اس کی کامیابی کی وجہ ہے پاکستان میں اور تھرڈ ولڈ میں زیادہ کہ اس کے اوپر اوور ہیڈ جو ہیں ان کا بوجھ کم سے کم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ہیونگ اے سلٹر اورینٹیشن ٹو دی انٹرنل ریسورسز اب ہم نے جو اگلا سٹیپ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جناب ہم کس طرح سے جو اس کو ڈیفائن کریں گے آج کے ماڈرن دور میں کہ جناب جو اس وقت بینکنگ کا سسٹم ہے اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے انڈسٹریز کا سسٹم ہے ہمارے مختلف ادارے ہیں ٹیکس کے ادارے ہیں ہمارے امپورٹس کی ڈیوٹیز ہیں ہمارے مختلف اسٹیکچرز بنے ہوئے ہیں جو ہم مینج کرتے ہیں ہماری انڈسٹریز کو تو جو کمیٹی ہماری بنی ہے آن اکنامک افیئرس پہ تو اس نے اس کو جو ڈیفائن کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو کمپنی ہے ایک سمال بزنس کی جو کمپنی ہے مینجمنٹ آف فارم از انڈیپینڈنٹ ان سینس اونرز مینیجر آپ ریٹیل شاپس کو دیکھ لیں آپ سٹورز کو دیکھ لیں آپ چھوٹی انڈسٹری کو دیکھ لیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو اونر ہوگا وہی وہ اس کو مینج کرے گا اس کو بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی انڈسٹری میں ایکسٹرنل آدمی کو مینجمنٹ دی جائے نارملی جو اونر ہوگا وہ خود ہی اس کو مینج کرے گا اس کے بعد کیپٹل جو ہے کیپٹل کو اگین میں, جو, میں نے جو گزارش کی تھی کہ کیپٹل کو کوشش کی جاتی ہے کہ انٹرنل ریسورسز سے وہ اکٹھا کیا جائے اگر خود نہیں تو جو کلوز فیملی رلیٹوز ہیں وہ اس کو اکٹھا کریں اور اس طرح سے اس کو انڈسٹری کو چلانے کی کوشش کریں اگلا جو اس میں ایک آتا ہے کریکٹر آتا ہے یہ کہ جناب ایریا آف اپریشن جو ہے وہ اس کا بڑا لوکل حصہ ہے وہ کس ہے میں اس کو, اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ سے واضح کرتا ہوں ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے جی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گجرا مالا میں ہمارے جو ہیں موسٹ آف دی جو موٹرائز پارٹس ہیں وہ بنتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جناب ایک خاص ایریا کے اندر وہ چھوٹے پارٹس بنا رہی ہیں اسمال انڈسٹریز جو بڑے موٹرائز حصوں کو یا بڑی مشینوں کو چاہیے ہوتے ہیں تو یعنی انہوں نے اپنا ایریا جو ہے وہ لوکلی اسپیسیفائی کر لیا ہوتا ہے اور اگلی جو بات ہے وہ کہتے ہیں دا سائز آف فرم از انڈسٹری اسمال ان کمپیرزن ٹو دا ہائیسٹ یونٹ ان فیلڈ جو میں نے پہلے ارض کیا کہ جی اس کی ایک یہ بھی خوبی ہے اسمال انڈسٹری کی کہ جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ اسی نوعیت کی بڑی انڈسٹریوں سے جو یہی چیز بنا رہی ہوتی ہیں بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک ٹیکسٹائل مل جو بائیس ہزار کی ہے وہ اسپننگ کر رہی ہے ساتھ اس نے لومز لگائی وہ ویونگ کری وہ بڑا یونٹ ہے لیکن ایک بندہ جو مشین یا ہینڈ لومز لے کے بیٹھ کے کپڑا بنا رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی وہی چیز بنا رہا ہے لیکن اس کا جو ایریا ہے اس کا جو, آ... جو آ... ہے سفیر ہے کام کرنے کا وہ بڑا لوکلائز قسم کا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمال انڈسٹریز جو ہیں وہ بڑی لوکلائزڈ ہیں اپنے کام کرنے کے سسلے میں ہماری جو اگلی اس میں چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ جناب آخر ہم دیکھیں کہ جو اتنی امپارٹینٹ چیز ہے اسمال انڈسٹریز جس پہ اس وقت آپ یہ سوچنے کہ جپین جیسے ملکی کی نائنٹی ون پرسینٹ جو انڈسٹری ہے وہ ایس ایم ای بیس انڈسٹری ہے اور نائنٹی ون پرسینٹ انڈسٹری کا مطلب ہے ان کے جتنے بڑے کام ہو رہے ہیں اس میں آٹومیشن میں یا اس میں الیکٹرانکس میں یا دوسری انڈسٹریز میں وہ موسٹلی مرج ہو رہے ہیں اسمال انڈسٹریز ٹو ورلڈ میڈیم انڈسٹری اینڈ دین ٹو ٹو ایک ایک چل رہی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے جی کہ انٹرنیشنلی کیا کریکٹرز ہیں جو ایک اتنے بڑے ادارے کو فعال بناتے ہیں جو ایک اتنے بڑی ایک سائنس بن گئی ہے یہ ایس ایم ایز جس کے ذریعے دنیا میں ایک ریولوشنری سٹیپس جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ پاکستان میں آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہوگا کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس کے جو انٹریکشنز ہو رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا جی کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں جو اس کو اتنا زیادہ فعال اور اتنا زیادہ جو ہے اس کو وہ پریکٹیکل بناتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں جناب اگر ہم اس کی ڈوین کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ ہم ان کے کریکٹرز کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو اسمال بزنس ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ویری اسمال ہے جہاں پہ جو اونر ہے وہ ورکر ہے جیسے ریٹیل شاپس ہیں شو سٹور ہیں آپ کی گراسری شاپس ہیں اور شاپس ہیں کہ جو خود اس کا مالک ہوتا ہے وہی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے ہر چیز کی جناب کے فلان چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اور اس لیے اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ان کمپیرزن ود دی ادر تھنگس دوسرا جو ہے بے شک کے ایک ایسے بزنس میں جہاں پہ دکاندار جو ہے وہ خود ہوتا ہے یا ایک انڈسٹریز ہوتا ہے لارج اسمال بزنس میں وہ ڈائریکشن ضرور دیتا ہے اپنے ملازموں کو کہ جی آپ یہ کام کریں آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ یہ کام کریں بٹ ہی اسٹل ہینڈلز ایوری بائی ہیم یعنی اونر جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ مینجمنٹ کی پوزیشن ہوتی ہے دوسری جو ہم نے دیکھا کہ ٹپکل جو سمال بزنس ہے ان سے پہلے ہم جو چیز ڈسکس کر لیں وہ یہ کر لیں جی کہ جناب آخر کیا چیز ہے جو ہمارے اسمال بزنس کو اتنا زیادہ اٹریکٹو بناتی ہے تو ہمارا اسمال بزنس اس لیے بڑا اٹریکٹیو ہے سب سے پہلے جو اس میں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ان دی سینس کہ اس کے اندر ون مین جو ہے وہ شو ہے ہر بندہ خود جو اونر ہے وہ ڈسین لینے کا مجاز ہے وہ مارکیٹ کی سیچویشن دیکھتا ہے فلکچویشنز دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ آیا وہ اس ایٹماسفیئر میں سروائیو کر سکتا ہے کہ نہیں اور اپنی انڈسٹری کو ایڈجسٹ کرتا ہے جس کو ہم یہ کہیں گے سیلف ایڈجسٹمنٹ کا سسٹم موجود ہے سمال انڈسٹری میں سیکنڈلی سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ڈزنٹ ہیو دی مینجمنٹ لیئرس مینجمنٹ لیئر سے میری مراد یہ ہے کہ جناب آپ اگر ایک بڑی آرگنائزیشن میں جائیں تو آپ ٹاپ لیول سے شروع ہوں تو چیئرمین سی ای او اور چیف آپریشن افیسر، چیف فنانس افیسر، چیف اکاؤنٹینٹ تو ایک مینجمنٹ کے لیئرز ہیں جو فیصلہ ایک بندے نے کرنا ہے وہ فلٹر ہوتا ہوتا ہوتا جب نیچے پہنچتا ہے اف کورس وہ فیصلے کوئی آ, بڑے دیکھ بھال کے کیے جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک ٹائم کا ایلیمنٹ ان میں لگتا ہے سمال اور میڈیم بزنس میں یہ نہیں ہوتا اس میں مینجمنٹ لیئر نہیں ہوتی فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے اونر کو ہر چیز کی اور اونر جو ہوتا ہے وہ اپنا ڈسیجن جو ہے وہ اس لیئر میں پڑے بغیر لیتا ہے دوسری خوبی جو بہت وزاظ کے ساتھ میں گزارش کروں اسمال بزنس اور میڈیم بزنس میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بیڈ جو ایٹماسفیئر ہے بزنس ایٹماسفیئر اس میں اس کا سرائیول ریٹ بہت اچھا ہے را کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں لیبرز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں بڑی انڈسٹریز کو ایک بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے لیکن سمال انڈسٹری میں یہ سچویشن نہیں ہے سمال انڈسٹری فورن اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے ان دس سینس اٹ ایکٹس ایز دا کوشچن فار ایبزاربنگ دا شاکس آف دا اکانمی یعنی جو فلکچویشنز ہوتی ہیں ان کو ابزارب کرنے کے لیے جو شاکس میڈیم اور سمال انڈسٹریز کے پاس ہیں وہ بڑی انڈسٹری کے پاس نہیں ہیں تیسری جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان میں سب سے جو ہے کہ یہ لیبر ہیں جتنی زیادہ آپ میڈیم اور سمال انڈسٹریز دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ لیبر ہیں یعنی ان میں ٹیکنالوجی کی بجائے لیبر کی طرف جو ہے وہ رجحان زیادہ ہے یہ کیوں ہے اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر جو ٹیکنیکل انویشن ہے یا ٹیکنالوجی ہے وہ شروع سے استعمال کم ہوئی اب اس کے ٹرینڈ بڑھ رہے ہیں اور دوسرا جیسے فٹ بال کی انڈسٹری ہے کٹلری انڈسٹری ہے اس میں جو ایلیمنٹ آف ہینڈ شپ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے ایک یہ بھی کریکسٹ ہے اس کا اسمال انڈسٹری اور میڈیم انڈسٹری کا کہ اس میں لیبر انٹینسو ہوتی ہے یہ اگلی جو بات جو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اسمال انڈسٹری کے اندر کسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو فروغ دیں اور اس کو شامل کر دیں تو یہ بہت زیادہ, بہت زیادہ فحال ہو جاتی ہے اور ٹو کہ آپ ابھی کچھ پروجیکٹس کو دیکھیں جو یونیڈو نے پاکستان میں كیے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ماڈرناز کیا ہے تو ان کی ایفیشینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہم اس بات کو یہاں پہ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جناب سمال انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اس کو جو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس کے بینیفٹس ہیں ریسنٹلی دنیا کی سب بڑی بڑی بزنس یونیورسٹیز نے اپنے کورسز میں اس کو بڑی جگہ دی ہے ایم بی اے میں انڈین دہلی یونیورسٹی میں تین سال کا کورس صرف ایک اسپیشلائزیشن کے لیے ہے جو کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے ہے اسی طرح ایم آئی ٹی جو میسیچیوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے وہاں کا جو انٹرپرنور سینٹر ہے وہاں پہ انہوں نے ریسرچ اور اسپیشلائزیشن رکھی ہوئی ہیں یعنی آج کی دنیا میں بھی چاہے دنیا جتنی بھی ڈیولپ ہو گئی ہے بڑی انڈسٹریز جتنی بھی بڑھ گئی ہیں آج بھی جو اکانمی کا بیز ہے وہ میڈیم اور اسمال انڈسٹی ہے آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اصل میں کیسے ریلیٹ کرتی ہے اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں ہم دیکھتے ہیں جی کہ مختلف اقسام کیا ہیں اسمال انڈسٹریز کی جو ہمارے ہاں مروج ہیں اور جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم نے صرف اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ریٹیلنگ ہے ریٹیلنگ کیا ہے جیسے میں اور آپ سب لوگ ایک دکان پہ جاتے ہیں جس کو ہم اردو میں پرچون کہتے ہیں وی پے دا منی اینڈ وی میں 99.9% اونر از دی مین ورکر اور وہی جو ہے اس کام کو رن کر رہا ہوتا ہے دوسرا جو اس میں uh, آ جاتا ہے ریٹیلنگ uh, کے بعد وہ ہے جی کہ سروسز اب سروسز میں یہ ہے سروسز مختلف قسم کی ہیں کوریئر سروس ہے بیوٹی پارلر بھی ایک سروس ہے ہجام کی دکان بھی ایک سروس ہے ڈرائی کلیننگ بھی ایک سروس ہے تو یہ مختلف سروسز ہیں جو سمال بزنس میں آتی ہیں اور یہ سروسز جو ہیں یہ بڑی اہم نوعیت کی ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس کو انہوں نے سہارا دیا واہ ہے اگر ہم مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جناب کیا چیز اس میں جو ہے وہ فعال کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری جو اس وقت بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ کو حیرت ہوگی کنسٹرکشن انڈسٹری بائی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ابھی بھی اسمال سے میڈیم انڈسٹری کے اندر ہی گنی جاتی ہے unless until you don't talk about the skyscrapers or very big commercial buildings or industrial buildings لیکن اس میں بھی اگر آپ میکینیکل ایلیمنٹ نکال دیں تو اس آل لیبر انٹینسو پاکستان میں بھی ہم نے اگر ہم دیکھیں تو جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کو ہم میڈیم اور سمال انڈسٹری کے دائرہ کار کے اندر ہی پاتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ ہول سیل بزنس ہول سیل کیا ہے آ, ہم نے دیکھا ہے کہ جناب دکاندار چیز خریدتے ہیں چیز خریدنے کے بعد وہ آ, ہمیں بیچتے ہیں تو آیا وہ کہاں سے لیتے ہیں دکاندار بھی ان لوگوں سے یہ چیزیں لیتے ہیں جو کثیر تعداد میں ان ہیوج کوانٹٹیز وہ یا تو ایکسپورٹر سے امپورٹر سے اٹھاتے ہیں یا پھر جو ڈائریکٹ مینوفیکچر ہوتا ہے اس سے اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر جو چھوٹے شاپ کیپرز ہیں ان کے آگے بیچتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بیچ سکیں تو اس بزنس کو ہول سیل بزنس کہتے ہیں ہول سیل بزنس بی بائی نامن کلیچر آف بزنس اینڈ بائی ڈیفنیشن جو فال کرتا ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اندر ہی فال کرتا ہے تو نیکسٹ اس کے اندر ہے وہ ہے جی فائنینسنگ انشورنس اور ریئل اسٹیٹ موجودہ دور میں فائننسنگ سے مراد میں بینکس نہیں لے رہا فائننسی سے مراد میں ڈی ایف آئیز نہیں لے رہا ڈیویلپمنٹ اینڈ فائنینش انسٹیٹیوشن میں انشورنس کمپنیاں لے رہا ہوں میں لیزنگ کمپنیاں لے رہا ہوں میں مدارباز کو لے رہا ہوں اس کے علاوہ جو چھوٹی فائنینشیل سروسز ہیں جیسے کنسلٹینسی ہے منی چینجرز ہیں ایکسچینج کمپنیز ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ بیسیکلی اسمال بزنس اور میڈیم بزنس کے ہی دائرہ کار کے اندر آتی ہیں اور منی ٹرانسفر سسٹم ہے جو اب ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ کمپیوٹر بیسڈ آ ہیں تو یہ سارے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں دیکھیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے اس سلسلے میں تو یہ ہے جی کمیونیکیشن کمیونیکیشن یعنی آمد و رفت کے ذرائع ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں بسز ہیں ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں جو اربن ٹرانسپورٹ شروع ہوئی ہے ہمارے مختلف ویگنز وغیرہ چلتی ہیں یہ اور ہم اس کو رکشاز وغیرہ کو سب کو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے سمال انڈسٹری کا جس کے اندر ہمارے ذرائع آمد و رفت جو ہیں وہ آتے ہیں میں جہاز کی بات نہیں کر رہا میں ٹرین کی بات نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں عام شہری لوگوں کے لیے جو یا انٹر سٹی جو ایک شہر سے دوسرے سٹی یا ود ان سٹی جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے اس میں کیا ہے ہمارے پاس ہے مینوفیکچرنگ اب یہ ساری چیزیں جو چھ چیزیں ہیں یہ علیحدہ ہیں اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے مینوفیکچرنگ میں آگے ہزارہ برانچز ہیں جس میں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر ہر قسم کی مینوفیکچرنگ ہے اسپیشلی اگر ہم اپنے یہاں لیں ٹیکسٹائل ہے لیدر ہے کٹری ہے ہماری سیڈری ہے ہمارے برتن سازی ہے سیرامکس ہے یو نیم اٹ پاکستان کے اندر الحمد للہ, بڑا ہی زیادہ اس کے اندر سکوپ موجود ہے اور بہت زیادہ ہی یہ جو ہے مینوفیکچرنگ جو ہے یہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو مینوفیکچرنگ جو ہے یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے بٹ اس کی آگے سب ڈینس جو ہیں وہ ایک دو چار نہیں بلکہ ہنڈریڈز ہیں جو کیٹیگرائز ہم کریں گے آہ کسی آہ اور وقت تو ہم فی الحال جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ سمال انڈسٹریز کی کلاسفیکیشن میں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور اس کا ایک بڑا اہم رول ہے آہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ہم نے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے سمال انڈسٹری کا اور لارج انڈسٹری کا یہ بڑا دلچسپ سا ایک کوشچن ہے اور بڑا اٹس اے ویری برنگ کو نو ا ڈیز امنگ دی فائنینش انسٹیٹیوشنز اینڈ فورمز ویئر وی ڈسکس دی جی آ, کیا فرق ہے اور دونوں میں کیا آ, کہاں پہ اس کا ایج ہے بڑی انڈسٹری کا اور کہاں پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا ایج ہے اور کس طرح سے آ, یہ دونوں ایک دوسری کے پیرل چل کے اکانومی کو یہ دونوں ایک سہارا دیتی ہیں تو لیٹ سی کے جی کیا کیا چیزیں ہیں جو اکولیبریم اس, اس کو جو لے کے چل رہی ہیں اسمال اور لارج بزنس کے درمیان یہ کیا قدر مشترک ہے اور یا کیا کانفلیکٹس ہیں جو ان دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ہم دیکھیں جی کہ جناب جو اس میں ایک چیز بڑی کلیئر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دونوں میں ایک سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ہے کہ ان کی جو, جو فاسٹر چینج ہوتا ہے اس کا وہ دونوں کا بڑا, بڑا واضح فرق ہے جب سمال انڈسٹری کا فاسٹر چینج ہوگا تو وہ ڈیتھ اور برتھ کے درمیان ہوگا یعنی سمال انڈسٹری جب چلتی ہے تو اتنا گرو کر جاتی ہے کہ وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور جب وہ ڈوبتی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے یہی ٹرینڈ جب ہم بڑی انڈسٹری میں دیکھتے ہیں تو بڑی انڈسٹری کنٹریکشن ایکسپینشن یعنی اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا جاتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ ڈیتھ کے پروسیس سے نہیں گزرتی تو یہ ایک بڑا فرق ہے سسٹینبلٹی کا کہ جو بڑی انڈسٹری ہے اس میں سسٹینبلٹی ہے اس میں زیادہ گنجائش ہے شاک ابزارب کرنے کی ڈیو ٹو اٹس ہولڈنگ پاور تو ایک یہ فرق جو ہے یہ اس میں ایک آ جاتا ہے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں جی کہ دوسرا اس میں فرق جو ہے وہ کون سا ہے تو دوسرا فرق جناب ہم جو اس میں لیتے ہیں وہ ہے کہ جناب رسک اور جو اس کے ریوارڈ اور اس کے جو انویسٹمنٹ کے ڈیسیزنز ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ جو اسمال انڈسٹری میں رسک اور ریوارڈ کا ڈسیجن ہوتا ہے یہ انویسٹمنٹ کا جب یہ کیا جاتا ہے تو اس میں اپنی جو ان کی بیسک جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اپنی ان کی جو بیسک بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے اس کو زین میں رکھ کے کیا جاتا ہے بڑی انڈسٹری میں اس نہیں ہوتا بڑی انڈسٹری میں جب ڈسن لیا جاتا ہے تو وہ مینجمنٹ لیول پہ لیا جاتا ہے اس میں لیئر آف مینجمنٹ کو انوالو کیا جاتا ہے مینیجر لیول کو انوالو کیا جاتا ہے اور اس میں فیوچر پلاننگ کو ویلفیئر آف دی ورکرز کو اور انویسٹمنٹ اور بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیزن لیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا واضح فرق ہے دونوں میں کہ جناب جو ہے بڑی انڈسٹری کو ڈسیزن لیتے ہوئے لائیولیہڈ ان کی سٹیک پہ نہیں ہوتی جبکہ چھوٹی انڈسٹری کی لائیولی ہڈ جو ہے وہ اسٹیگ پہ ہوتی ہے اس لیے دے آر bit, bit hesitant while they are coming towards taking a major ڈسیزن لیکن سنس اٹس ون مین شو تو اس میں آ, پھر میں نے جیسے گزارش کی کہ, آ, چونکہ اس میں ابزاربنگ کوشچن ہے تو وہ پھر بھی برے حالات میں سسٹین کرنے کی اپنے اندر استعداد رکھتی ہے تو نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں ہے وہ ہے کہ جناب دونوں کی جو اکنامک پاور ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے جو بڑی انڈسٹری ہے بڑی انڈسٹری کی جو اکنامک پاور ہے وہ اور ہے اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ اس کی بالکل اکنامک پاور اور ہے جو بڑی انڈسٹری ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے اپنے سرمایہ سے اپنی طاقت سے مارکیٹ کو انفلئنس کر سکتی ہے لیکن اگر ہم ایک چھوٹی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے سرمایے سے یا اپنی پروڈکٹ سے مارکیٹ کو انفلئنس نہیں کر سکتی تو ہمیں یعنی دونوں کے کمپیرزن میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اکانمی کی جو ان کی اسٹرینتھ ہے انویسٹمنٹ کی جو ان کی جو مارکیٹ کو انفلینس کرنے کی اسٹرینتھ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے اس لیے یہ ایک فرق اس میں بڑا واضح ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا اس میں کیا دونوں میں کمپیرزن میں کیا چیز آتی ہے دونوں کے ریسورسز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ یوٹیلائزیشن ہے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ہمیشہ پرائمری ریسورسز یوٹیلائز کرے گی پرائمری ریسورسز کیا ہیں آپ کے جو میجر بینکس ہیں ان کی جو لوننگ ہے ان کی جو فنڈنگ ہے ڈی ایف آئیز ہیں جو لیزنگ کمپنیز ہیں جو وینچر کیپیٹل ہے جو انشورنس کمپنیز ہیں جو ان کے جو ذرائع ہیں انرجی ہے را مٹیریلز ہیں ان کی بلک امپورٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو انوویشنز ہیں ٹیکنالوجی ہے تو جو پرائمری سورسز ہیں ان کو وہ یوز کریں گے اور جہاں تک ہے uh, جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ سیکنڈری سورسز کو یوز کرتی ہے لیفٹ اوورس کو یوز کرتی ہے uh, اگر کسی نے بلک میں امپورٹ uh, کی ہے تو تھوڑا سا مٹیریل لے کے مے بی آن کریڈٹ اور می بی آن ادر ٹرمز تو یہ ایک فرق ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ جناب بڑی انڈسٹری کی سروائول میں ایک یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے پرائمری ریسورسز کو استعمال کرتی ہے اس لیے وہ اپنا جو سائز اور اپنا جو ہوجم ہے یا اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو مارکیٹ کو کرنے کا اہلانے کا وہ رکھتی ہے بیکاز آف ہیونگ پرائمری ریسورسز جبکہ جو سمال انڈسٹری یا میڈیم انڈسٹری ہے اٹ اس ڈیپینڈ آن دی سیکنڈری ریسورسز اس لیے کے اپنے لمیٹیشنز ہیں جس کے اندر سے وہ سروائو کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کمپیرزن میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ ڈفرنٹ مارکیٹ آف اکانمی کو سرو کرتی ہیں دونوں کا جو ایریا ہے سرونگ کا وہ ٹوٹلی ہے جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ نگلیکٹڈ uh, مارکیٹ کو ڈیل کرتی ہے وہ مارکیٹ جو بڑی انڈسٹری بیکار سمجھ کے انٹریکٹو سمجھ کے چھوڑ دیتی ہے اس کو چھوٹی انڈسٹری جو ہے اسمال انڈسٹری جو ہے وہ اس مارکیٹ کو بڑی خوشی سے گرے لگاتی ہے اور اس مارکیٹ کو کیٹر کرتی ہے مثلا میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اف دیر از اے ڈیمانڈ فار ہنڈریڈ پیسیز اور فور pieces or اور فور تھاؤزینڈ پیسیز فار سم تھنگ این اے پلیس تو وائی اے بگ انڈسٹری ولکم ٹو ڈائی کاسٹنگ اینڈ ہیو lot of overheads to do that for a small uh, chance but uh, small industries کو نہیں چھوڑے گی وہ, وہ فورنس کو پکڑے گی اور کوشش کرے گی کہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز سے اس آرڈر کو کیٹر کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک بڑا واضح فرق ہے جیسے ہمارے جو وائڈز ہیں جو ہمارے خلا رہ جاتے ہیں پروڈکشن میں جو بڑی انڈسٹری پورا نہیں کرتی وہ وائڈز جو ہیں چھوٹی انڈسٹری بڑی ہی چلاکی کے ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو ان وائڈز کو وہ پورا کرتی ہے تو یہ ایک بڑا ہی جسے کہنا چاہیے پازیٹو کریکٹر ہے میرے خیال میں ہماری انڈسٹریزیشن کے پروسیس میں جس کے تھرو ہماری چھوٹی انڈسٹری Uh, ایسی نگلیکٹڈ مارکیٹ کو فیڈ uh, uh, کر رہی ہے جس کو بڑی انڈسٹری جو ہے وہ انٹریکٹو uh, ہونے کی وجہ سے یا اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم uh, ہونے کی وجہ سے اس کو uh, ہاتھ نہیں لگاتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب ہم uh, اس نگلیکٹیڈ مارکیٹ کو uh, جب ہماری چھوٹی انڈسٹری کیٹر کرتی ہے تو کس طرح سے ایک ٹرانزیشن کا عمل ہوتا ہے میٹاموفیزم ہوتی ہے اور چھوٹی انڈسٹری بڑی انڈسٹری میں ڈیولپ ہوتی جاتی ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی فیصلہباد گجراموالا سیالکوٹ گجرات ان شہروں کو دیکھیں تو ایک ہمیں بڑا زبردست ایک میٹامافیزم نظر آتا ہے جو ایک سفر ہے ایک چھوٹی انڈسٹری سے بڑی انڈسٹری کی طرف چلنے کا اور ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ بنے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریوں سے اور وہ آہ آہ کنورٹ ہوئے ایک جائنٹ انڈسٹریز میں اس کی ریزن صرف یہی تھی کہ انہوں نے نگلیکٹڈ مارکیٹ کو پکڑا اور اس کو لے کے وہ آگے چلتے ہوئے بڑے اور بڑی انڈسٹریوں میں کنورٹ ہوئے آ, ہم نے آج کے جو لیکچر میں دیکھا ہے ہم نے ہسٹری پڑھی ہے آ, اس کی اسمال انڈسٹریز کی ہسٹری پڑھنے کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے جی کہ اسمال انڈسٹریز جو ہے اس کا بہیویر جو ہے وہ کیا رہا ہے پرانے زمانے میں ہم نے کچھ آ, ٹچ کیا ہے اپنے اس کے ساتھ آ, اپنی تاریخ کے ساتھ اس کو کچھ انڈیوائڈ انڈو پارک کی تاریخ کے ساتھ ہم نے اس کو ٹچ کیا ہے ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ترقی یافتہ یورپ کے اور امریکہ وغیرہ ان میں اور جاپان میں اس کی کیا کنڈیشنز ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ہمارا یہ جو آج کا لیکچر تھا بیسیکلی ایک تعارفی لیکچر تھا کہ عام اسٹوڈینٹ کو ہمارے اسٹوڈینٹ کو ذرا یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ یہ اتنے امپورٹنٹ جو یہ سبجیکٹ پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے سمال انڈسٹریز اور میڈیم انڈسٹریز کا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم نے اگلے لیکچر میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے گورنمنٹ پاکستان نے کس طرح سے ایس ایم ایز کو مزید فعال بنانے کے لیے پالیسیز بنائی ہیں کس طرح سے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہماری ہیلپ کر رہی ہیں کتنا اچھا فریم ورک ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے اور کس طرح سے ہم ان نئی چیزوں کے ساتھ نئی صدی میں ایک ایمرجنگ اکانومی بن کے انشاءاللہ اللہ ہم ابھریں گے اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کے لیے آپ سے اختتام کی لئے گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے اور یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو سمرائز کرنے کے بعد نئے ایشو کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ